کوئی اور چیز نہ پڑھا کرو کیوں جو اس کو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی ہے کو رقم کیا ہے اور امام دار کے اندر کہا ہے کہ ہا کہ یہ تم کو اللہ تعالی نے اور آئیے جناب جو روایت آپ نے یہ پیش کی اس میں ابراہیم بن سلمان ہے اور یہ ہے امام دار نے اللہ کے مدد سے میں نے اس کی جگہ جواب کی روشنی کے بیان پروا دیے ہیں انہوں نے کہا ہے اس جرا کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ سیٹا ہے وہ تبد ہے اور وہ لیکن کیا ہوا بھی ہے میرے بہن نے جو پیش کیا تھا سترہ سو چوتالیس سے اس کے مقابل آپ نے اب پڑھا محیطی کا تشراب یہ وہی وہ حضرت امارا ابو حرا رضی اللہ کا موقوف حضرت ابو کا اور ادھر ہے قول رسول اللہ جو میں پیش کر رہا ہوں وہ کیا ہے قول رسول اللہ کا جو آپ نے امام پیٹی سے پیش کیا وہ ہے قول ابو ہوا کا مولانا اب انصاف کیجیے ہم ماننے والے ہیں قول رسول اللہ اور تم قول رسول اللہ کو رد کر رہے ہو قول ابو ہوا سے اور خود سوچو حضرت ابو ریتا رضی اللہ تعالیٰ کسی صحابی کا کوئی قول اور خصوصاً اشتہادی مسائل میں اشتہادی مسائل میں کوئی قول صحابی کا اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے خلاف ہو تو رسول پاک کے قول کو چھوڑا جا سکتا نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ بات ہے یہ درست نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو چھوڑا نہیں جا سکتا اور اس کے بعد یہ بار بار محمد بن والی اور محمد بار بار پیش کرتے ہیں ڈاتا فالو ڈاتا فالو حالانکہ اس کے لیے میں شروع سے یہ کہہ چکا ہوں اس کو بار بار پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے بات تو یہ پر ہے اسماء الجان کی کتابوں میں ناؤ کہ ناپے سکا ہے ناپے کیا ہے سکا ہے اور سکا کہ پھر اس کے اندر کوئی کسی قسم کی کوئی وجلت نہیں میں نے بتایا کہ اس میں وہ مرسل شریف ہے پانچ اور اور تین سات آٹھ پانچ اور تین آٹھ سندے آتی ہیں مرسل ملکتے مرسل محمد ملکتے ہیں ملکتے محمود ابن ربی اور نافی کو درمیان سے ہٹا دیا اور محمد ابن مقبول ہے ادھر ادھر ناف مجہول ہے مولانا اس روایت کو کیسے صحیح ثابت کرو گے اب خانہ خاص کسی کتاب سے اس کو پڑھ دینا یہ درست نہیں ہے بات تو یہ مہنگی کرو جو محمد النصاحب کا طریق ہے جو سند اس کی ہے اس سند کو رکھو اور بالکل اس کے مطابق دوسری سند لاؤ پھر جو اس کا متن ہے اس کے مطابق دوسرا متن لاؤ پتا چلے کہ محمد ابن صاحب کی روایت کیا ہے اس کے مطابق کوئی دوسری روایت بھی موجود ہے اور اگر دوسری روایت موجود نہیں ہے تو محمد ابن صاحب کی یہ روایت مناظر والی حدیثوں کے خلاف ہے اور مناظر والی حدیثوں کے خلاف ہو کر یہ درست نہیں ہے اور اس کے ساتھ میں پیش کر رہا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حدیث ابو بکرا میں پہلے سنا چکا ہوں کا جس میں رکھے حضرت عنہ جماعت حضرت ابو بکر جماعت کرا رہے تھے کچھ محسوس کی خفت جب محسوس کی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور آ کے پھر حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ جب پہنچے یہاں پر حدیث میں لفظ ہے رسول اللہ صلی اللہ وسلم ابو اب اس میں اور اسا خود سوچنے کی ہے زید انسان کو نہیں کرنی چاہیے. رسول پاک ہیں حکم دیتے ہیں کہ وہ بکر کو ہو کے نماز پڑھاؤ انہوں نے نماز پڑھانا شروع کر دی بعد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آرام محسوس کیا پھر رسول پاک صلی اللہ گئے ہیں کو آگے بٹھا دیا حضرت بکر پیچھے ہو گئے اور رسول پاک نے وہاں سے پڑھنا شروع کیا جہاں حضرت ابو بکر پہنچے تھے اب وہاں فاتح ہو چکی ہے رسول پاک نے فاتحہ نہیں پڑھی اور محاذ کی فاتحہ نہ پڑھنے سے نماز نہیں ہوئی اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مِنَ الْقِرَاتِ مِنْ حَيْزُ قَانَ بَلَغَ عَبُو بَقْر حضرت ابو بقر رضی اللہ تعالیٰ من جہاں پر پہنچے تھے وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں آگے پہنچنا شروع کی اس کے ساتھ سنجا مطلی نعمد رو علیہ رسول احل اما بعض بولنہ صاحب نے میدان لیتے دن؟ حدیث ہے یہ صفحہ ایک سو چوتالیس موجود ہے اور انہوں نے کہا تھا محمد رحمان اچھا جی انہوں نے مولانا نے فرمایا کہ رسول نے مولانا اور رسول کیا کر رہے تھے یعنی امام ہو کر رسول اللہ سم نماز نواز کے لئے پاتے آپ ہمارا تو اختلاف چل رہا تھا مبتری کے بارے میں پہلے یہ منع کرتے تھے کہ مقتدی نہ پڑھے اور آج یہ ثابت ہو گیا کہ امام بھی پیچھے آگے نہ پڑھے رسول اللہ امام سے رسول اللہ ہیں یہ کہ آپ نے صورت پاتے آ. نہیں پڑھے جس نبی نے اپنی سب کی تاکیدی کے ساتھ کروایا ہے کہ جو نہیں پڑھے گا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی اس خود چھوڑ دی ہوگی اس نے چھوڑ دی ہوگی اور پھر یہ نماز کون تھی صحیح بخاری کی حدیث ہے ابن صلی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ یہ نماز نماز تھی اور زہر کی نماز میں تو آنے والے کو پتا ہی نہیں ہوتا کتنی پڑھی ہے اور کتنی باقی ہے نبی رسل کو کیسے پتا چل گیا تھا کہ جناب ابو اگر فاتحہ پڑھ چکے میں آگے شروع کروں اور نہیں پڑھی ورنہ یہ آپ کی بات بغیر ترین کی ہے کوئی دلیل پیش کرو کہ رسول اللہ نے فاتحہ نہیں پڑھو نہیں پڑھی تھی ورنہ یہ رسول اللہ پر آپ کا نبی اگر نہیں پڑی جس نبی نے اتنی بڑی بات سمجھی ہے کہ اس کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی خود بھی پیش کر رہے ہیں کہ جو بھی کوئی نماز پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی بہادر کے متعلق یا خلفر کے علاوہ خلفر امام کے لیے جب آیا رسول اللہ سفر نے تو بھی یہ اسے پیش کر رہے امام کے علاوہ ایمان کے لیے پڑھنا لازم ہے تو رسول اللہ امام اور آپ کے بقول یہ آپ نے کہا یہ بات حقیقت نہیں ہے کہ رسول اللہ نہیں پڑی تھی اتنی بڑی بات رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح بخاری کہ وہ نماز کیا زہر کی تھی کیا نماز زہر کی تھی اور اس کی نماز کے اندر نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیسے پتا چل گیا کہ ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم باتیں آپ پڑھ چکے ہیں میں آگے سے شروع کروں حضرت رضی اللہ علیہ وسلم نبی اس کی تعریف کی حضرتشہ نے تصدیق کی تھی جو جناب آپ کی یہ دلیل یہ بھی, کی بھی, حدیث بھی دلیل نہیں بن سکتی یہ ترتف فاتحہ پڑھنے منع کرنے کے لیے اگر اس سے ممانک تادن ہوتی ہے تو امام کی ہوتی ہے مقتدی کی. نہیں مختلی تھی نہیں ہے پہلے مختلفوں کو منا کرتے تھے اب اماموں کو اس لیے میں نے کہا تھا کہ مرڈا آپ کے نصیب تو امام کے لیے بھی لازم اور ضروری نہیں ہے کیوں اتنا لمبا چوڑا جھگڑا جا رہے ہیں لکھتے کہ اکیلے کے لیے بھی نہیں ہے امام کے لیے بھی نہیں ہے مختری کے لیے بھی نہیں ہے حالانکہ انہوں نے کہا کہ جب امام پڑھ رہا ہے پھر ہمیں اور پڑھنے کی کیا ضرورت ہے کہا تھا یا نہیں کہا تھا کہا تھا اچھا دیکھ لیجیے امام اللہ ہوتا ہے ہم بھی سب کے وہ بھی ہم بھی اچھا پڑھتے ہیں اگر امام بڑا رہے گا کہ تم کچھ نہ پڑھو وہی جو کچھ پڑے گا وہی کافی ہو جائے گا تو پھر آپ کے بعد بند کر کھڑے ہو جایا کرو ایمام کے بعد کچھ بھی نہ پڑھا کروں آئیے میں نے جو روایت تیار کی تھی یہی روایت <تصفح> حاد جس کا حافظہ خراب ہو جائے جب تک یہ پتا نہ چلے کہ یہ اس کے, حافظے کے خراب ہونے سے پہلے کی اس وقت تک ہو قابل, قابل قبول نہیں ہے اس لیے مولانا آخری وقت کی نماز سنائی آخری وقت فرماتے ہیں کہ یہ کہاں ہے جو رسول پاک صلی وسلم کے فاتحہ نہیں پڑھی اب یہ خود سوچنے کی بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائے حضرت ابو بکر نے نماز پڑھنا شروع کر دی ہے رسول پاک بیمار پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے بعد افاقہ محسوس کرتے ہیں اب افاقہ محسوس کرنے کے بعد پھر آتے ہیں کس طرح آتے ہیں چل نہیں سکتے کسی حدیث میں موجود ہے گئے حضرت عباس حضرت علی رسول وسلم کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور یوں آہستہ آہستہ جا رہے ہیں جب گئے جا کے جنا سی امام امام ارادہ کیا ہے حضرت حضرت بکر کے پیچھے پڑنے کا گویا کہ نیجل کر کے ان کے پیچھے گویا کے بیٹھ گئے ہیں آپ بیٹھتے ہیں اور بعض رسول پاک نے اشارہ بھی کیا آپ اپنی جگہ پر کھڑے رہیں لیکن حضرت وقر رضی اللہ تعالیٰ وہاں کھڑے نہ رہ سکے ہمارے نزدیک تو امام کی کرا تو مفت کی کرا ہو گئی جب امام نے فاتحہ پڑھ لی ہے تو رسول کا صدم کی فاتحہ بھی ہو گئی ہے ہمارے نزدیک تو فاتحہ ہو گئے اور پھر جو حضرت ابو بکر خلیفہ آپ پیچھے رہتے اب کیا تھا لوگوں کی ابتدا ابو بکر سے ابو بکر کی ابتدا رسول پاک صلی اللہ ہو وسلم, وسلم سے اب رسول پاک بنے ہیں امام امام بننے سے پہلے ہمارے خیال کے مطابق مسلک کے مطابق تو امام کی فاتحہ اور مقتدی کی طرف سے نماز تھی بالکل ٹھیک جی ہے بخاری شریف موجود ہے نماز تھی اب سوال ان کا یہ ہے کہ جب شور کی نماز تھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیسے پتا چلا کہ حضرت اب بکر یہ فلاں تک پہنچے اس کے یہ میرے پاس ہے باری، بخاری کی اس میں یہی فرماتے وَقَدْ سُ... سَلَمْ فِي صلاتِ من حدیث دیتے تھے تاکہ پڑھ رہا یوں حضرت نے رسول اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے وہ لفظ اونچا پڑا جہاں تک آپ پہنچے تھے تو رسول کو پتہ چل گیا شروع کر دیا تو لہٰذا آگے پڑھنا شروع کیا اور یہ مصرف احمد یہ بھاری اسی کے بارے میں فرماتے ہیں لفظو ابن ماجہ وہیں ابن ماجہ جس میں آپ اطلاع کریں وہ فرماتے ہیں وَإِسْنَاتُهُ وَا حَسَنُ وَإِسْنَاتُهُ وَا حَسَنُ اور اس کی اصنات کیا ہے حسن درجہ کی ہے جو قبل عجت ہوا کرتی ہے اور یہ میرے پاس ہے مسلم احمد اس کا صفحہ دو سو نو ہے پہلی جلد ہے اس میں صاف لفظ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑا کہاں سے من المطان اللہ زی بلہ باق رسی من السورت क्या नाम है ना। इबन आब्बास پہنچنے میں کچھ دیر لگی ہے تو یقیناً حضرت ابو بکر رسی اللہ اگلی سورت پڑھ رہے تھے اگلی سورت کی کس جس جگہ تک پہنچے وہاں پتہ کیسے چلا وہ الحمد للہ آج تک ہم امام نہیں بن سکتا اور نبی کسی کا صحیح کی حدیث ہے ابو بکر صدیق کہ جب تک ابو بکر نے کچھ آیتیں سنا لی نبی ان کے مختلف نے رہے جب وہ آیتیں ختم ہوئی تو آگے صورت شروع ہونے لگی تو پھر نبی امام بن گئے اور, نے اور پھر اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ اگر امام کے ساتھ بھی آ کر کھڑا ہو جائے اور پھر اس کے علاوہ یہی سنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور آتے ہی آ گئی تھی آپ نے نہیں ہے جب ہی نہیں بنے تو مختلی والے کام کیسے ہو سکتا ہے اور یہ بات حوالہ دیا تھا میں نے ایک بات درمیان میں کر لی تھی کہ کیونکہ یہ جان احتمال ہوتا ہے مثلا استعمال جب کسی بات پہ احتمال ا جاتا ہے شک چھپ والی بات ا جاتی ہے تو وہ بات قابل قبول نہیں ہوتی اور میں نے حاضرین لیے یہ ارتقا کیا تھا کہ مولانا صاحب اس بات پہ جواب دیں کہ انبی اسحاق کا خالق القطب نے شرح حییلن انہوں نے جناب حافظ صاحب حوالے دیا جناب حسن ہے اور ائیے مجمو دلائل کے اندر کہ رہی کہ یہ اور ان کے ساتھ ہے۔ میں نے بات بڑھا چکے کہ جو نہیں کبھی تھے اور اتنا تھا کہ جب آپ کو حکم دیا اتنے اتنی کیا اور یہ ریاں بچے ہوئے وہ بڑے رسیق تھے یہ بھی بخاری کی ریاست میں موجود ہے کہ احمد جب آپ کو مسئلے پر نہیں پائیں گے تو وہ رونے لگ جائیں گے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی حکم دیا بیماری زیادہ اور نہیں ہو سکتی تھی وہ لوگوں کو سنواتے تھے رسول رسم کی آواز نہیں پہنچ سکتی تھی نہ مقتدی بنا رہے ہیں اور باقی جو آپ نے منصرت احمد سے روایت پیش کی ہے یہ, یہ اس کے بارے میں ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں موجود ہے. یہ, جو... یہ میرا سورت والی جو بار بار جانتا رہے تھے اب سن لیجیے جناب آپ کی ہے جائے بھی یہ ثابت اور معلوم ہوتا ہے کہ امام, کی امام کے لیے ہے مطابق اپنی پڑھنی پڑے گی اپراد کی طرف لوٹے گا جب تب بھی موجود نہ ہوگا میں نے ابن عباس رسول پاک صلی اللہ کے مرض ویش کی کی ہے اور یہ سند ہے حسن کی اس پر مولانا نے اعتراض یہ کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی اور امام نہیں بن سکتا بہت ٹھیک ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی اور امام نہیں بن سکتا زہر نماز امام کے ساتھ یہ میرے پاس اس کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے صلی اللہ خلفا خلفا آپ کہتے ہیں کہ کسی کے پیچھے نہیں ہو سکتی یہ جس طرح وہاں میں نے کہا تھا یہ طرز شریف کے اندر صاف سری موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بکر کے مختلف بنے تھے پر, پر حضرت مختیب رسول وہاں سے ہٹ گئے جب ہٹ گئے تو بات یہی میں نے کو قانونی بتائی کہ جب امام کسی عرضے کے تحت پیچھے آ جائے اور مختلفوں میں سے کوئی اس کا تائم مقام بن جائے تو پھر امام کی وہ, پراہت ہے, وہ اس کے لیے کیا ہوتی ہے کافی ہاں اسے آگے پڑھنا شروع کرتا ہے جواب دینے کے لیے کہی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بعض اوقات کوئی نہ کوئی لوگ اونچا کہہ دیا کرتے تھے اسی طرح حضرت بکر نے اونچا لفظ کہہ دیا جب